اور تمہاری عورتوں میں جناؤ حیض کی امید نہ رہی اگر تمہیں کچھ شک ہو تو ان کی عدت تعمنی ہے اور ان کی جناؤ ابھی حیض نہ آیا اور حمل والیوں کی میاد یہ ہے کہ وہ اپنا حمل جنل لیں اور جو اللہ سے ڈر اللہ اس کے کام میں آسان فرماد دے گا